اب آپ اس مبارک سلسلے کا گیاروں حلق سے فرمائیں الحمد للہ وقفا وسلاد وسلام اللہ خدمیا سعیدنا و حبی بنا و حمل مصطفیٰ تواب واصحابه النجبا اللهم صل على سيد دام محمد النبيل امين بن وعلى اله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فكذ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ذك يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بابي استريت مما مخاري من كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي الرزيم وصدق رسوله النبي الكريم ولا هن ولا ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلاد العالمي بحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز نوجوانوں الحمد للہ درو سے تفصیل فاتحہ کے ضمن میں سادکہ درس میں ہم نے اس موضوع کلام کیا تھا کہ صورت فاتحہ میں ہمیں جو اخلاقی طرز ملتے ہیں وہ کیا ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ زخم لفوب اخلاق اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہم خلک اپنائیں اسی طرح انبیاء علیہ السلاط والسلام کے تمام اخلاق کریمہ جو ہیں وہ اللہ کی ہدایات کے مطابق اسی زمن میں بعض علماء متاثرین نے صورت فاطح کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ معاشرتی بھی, بھی ہے معاشرے کی اصلاح سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کی وجہ تو ہے نا کہ آخر کوئی اور صورت ایسی آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملتی حالانکہ قرآن تو سارا اللہ کا کلام ہے <تصفيق> کہ کسی صورت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جائے <تصفيق> یعنی وہ نماز فرائض ہوں نماز واجبات ہوں سلن ہیں نوافل ہیں تحجت ہیں، اشراق ہیں، ہے اشراق ہے زحا ہے اوابین ہیں تو ہر نماز میں فاتحہ پڑھنی یہ الگ بات ہے کہ بھائی بعض امبا کے نزدیک مقتدی کو بھی پڑھنی ہے اور بعض امبا کے نزدیک مقتدی کو نہیں پڑھنی لیکن نماز میں تو فاتحہ آ یعنی جو امام ہے وہ تو بغیر فاتحہ کے نماز نہیں پڑھا گے اچھا گہری نمازیں ہیں تب بھی فاتحہ پڑھ رہی ہیں سری نمازیں ہیں تب بھی فاتحہ پڑھ رہی ہیں تو آخر کوئی حکمت تو ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بدوں کو ایسا پابند کیا ہے کہ حالانکہ سب سے اہم عبادت کیا ہے نماز اور نماز کیا ہے مراج موبائل نماز کیا ہے اماد دین نماز کیا ہے سیرت البین العبد و بین الرب نماز کیا ہے الفر بین ال کی نماز تو اس نماز کی ہر رکعت میں اور تو صورت آپ چاہے بدل سکتے ہیں لیکن فاتحہ نہیں بدل سکتے ہیں یعنی آپ چاہ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آپ کوئی پڑھ رہے سکتے ہیں اچھا دوسری رقاب میں آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں تیسری رقاب میں آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں چوتھی رقاب اس کے علاوہ آپ کوئی اور سورت پڑھ لیں سب ٹھیک ہے بکرو بات یہ جہاں سے آپ کو آتا ہے قرآن پڑھ لیں لیکن فاتحہ نہیں بدل سکتے تو آخر اس کی ہی کوئی اتنی عظیم تو حکمت ہے نا جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا کہ بھئی نماز میں فاتح اچھا پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ افضل دعا اگر کوئی ہے تو فاتحہ جامع دعا اگر کوئی ہے تو فاتحہ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر اولاداد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے تعلق رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر جو کلاب الہی کے جواہر ہیں جو کمالات الہیہ کے موتی ہیں ان کو جمن جانتے ہیں اور ان کے شناور ہیں تو ان نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے اس میں ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ کلک یہ ہو اور قلق یہ ہو اور قلق یہ, یہ ہو اور خلق یہ ہو اس کے ساتھ کسی میں اصلاح معاشرہ اسلائی معاشرہ کیسے ہوگا اب آپ اس کو سمجھیں کہ پہلا پہلا سبق کیا تھا الحمد رب اربن اچھا خود کے اول کیا ہو گیا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ محمود ہے وہ ہر صفت کبال و جمال سے متصف ہے اور ہر وہ صفت جو اس کی شان کے نہ ہو اس سے بری ہے کیا بنا وہ ہر حال میں محمود ہے تو ہمیں اس میں خلق کا سبق کیا ملا تھا کہ ہم بھی ایسے کام کریں جس سے ہم محمود بنے اچھے بنے برے نہ بنے جو کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے ہے ہم ربانگین بن گئے ہم اللہ کو ماننے والے بن گئے ہم مسلمان بن گئے تو اب ہمارے اخلاق کا بھی یہ عالم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارا رب پاک ہے ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہم تشابو نہیں کر سکتے ہم مسل نہیں بن سکتے وہ تو بے مسل بے مثال ہے لیکن ہمیں ان کی صفات کو سمجھنا ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں جو باعث سے مدح ہوں باعث سے تعریف ہوں باعث سے ہمد ہوں وہ کا اچھا جب ہم وہ کام کریں گے جو باعث مداح محمود بنیں گے تو صاف بات ہے کہ معاشرے کی خود بخود اصلاح ہوگی کہ جب ہم برائی سے بچیں گے اچھے کام کریں گے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا ایک واضح سی بات ہے تو اس کا اصلاح ہے معاشرہ سے بھی ایک طالب اچھا دوسری ہمیں کیا سبق ملا تھا خلک الحمدللہ رب الحمد اچھا یہاں دیکھیں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ رب المسلمین رب المسلم حوب المدین سالحین فرمحنا وب رب العالمین سب پہلو کا رب اب اس پخلو میں یعنی آپ دیکھیں کہ تمام پخلو کا رب ہے اور تمام مخلوقات کا رب ہونے کا معنی ہے کہ ربوبیت عامہ ہے میرے اللہ کہ اللہ تبارک و تارا جیسے انسانوں کو پالنے والا ہے اسی طرح حیوانوں کو بھی پالنے والا اللہ تبارک و تارا جیسے انسانوں کو رزق دیتا ہے حیوانوں کو بھی رزق دیتا اللہ تبارک و تارا اسی طرح پرندوں کو بھی رزق ہے اچھا ربوبیت عامہ کا یہ عالم ہے کہ جیسے مومن کو رضق دیتا ہے کافر کو بھی رزق دیتا. جیسے متقی کو رزق دیتا ہے فوسکو فاجر کو بھی رزق دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نمازی کو اور عبادت کرنے والے کو رزق ملے لیکن اگر کوئی گناہ کار ہے تو اس کو رزق نہ ملے کیونکہ رب العالمین تمام مخلوق کے پالنے والے ہیں اس کے لیے سب مخلوق ہیں ہاں اگر مومن ہے اس کے لیے جنت ہے آخرت ہے جزا ہے عاقبت ہے لیکن دنیا میں تو سب کے لیے ہے جیسے کہ اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اسرائیلی روایات جو ہے ان کا اعتماد نہیں ہوتا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ لا و سطح کو لال نہ تو ہم تصدیق کریں گے نہ تقریب کریں گے نہ ہم کہیں گے سچ ہیں نہ ہم کہیں گے جھوٹ ہیں اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہم لے لیں گے مخالف ہے چھوڑ دیں گے اس واقعے میں یہ آتا ہے کہ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ رزاق ہیں آپ رب العالمین ہیں آپ ساری دنیا کو رزق دینے والے ہیں اگر مہربانی فرما کے ایک چھوٹی سی بستی کا مجھے بھی عالمی طور پر رزق دینے والا بنا دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا اللہ فرمائے ٹھیک ہے چلو اس قوم کے اسپشتی کے ہم نے تمہیں انچارج بنا دیا اب اللہ نے تمام نیم سے بھی مہیا فرما دی حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے بندوں کو حکم دیا ابھی فرشتے مناؤں کے محلے میں کتنے ہیں مرد ہیں کتنے عورتیں ہیں کتنے بچے ہیں کتنے یتیم ہیں کتنے بیوہ ہیں کتنے معذور ہیں کتنے برسرے روزگار ہیں اور کتنے بے روزگار ہیں اور سارے قواعد بن گئے اس کے بعد حضرت نے تمام لوگوں سے یہ بھی معلومات کر لی ہے کہ جو امیر ہے وہ تو امیر ہے ان کو ضرورت نہیں ہے جو غنی ہے وہ تو غنی ہے لیکن جو بیوہ ہیں جو مسکین ہے جو, جو معذور ہے جو یتیم ہیں ان سے بھی پوچھ لیا کہ اچھا بھائی تم اپنا اپنا امینوں بتا دو کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے ہر آدمی اپنی اپنی سکھوا دیسا السلام نے مہینے کا راشن سب کو بھجوا دیا لوگ بڑے خوش ماشاءاللہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے اور پھر پسند کا راشن مل رہا ہے اب جناب یہ, یہ ہوا کہ رات کو گشت کر رہے تھے تو گشت میں آپ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی جو ہے وہ منشیات کا آدھی ہے اور رات کو وہ اپنا نشہ پینے کے بعد جب وہ آؤٹ ہوتا ہے نشے سے حدود سے نکل جاتا ہے عقل انسانی سے وہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے کبھی گالیاں دیتا ہے کبھی کچھ باتیں کرتا ہے کبھی کچھ باتیں کرتا. حضرت نے علیہ السلام جب پوچھے تو دوسری طرح وہ شور علیہ اسلام نے اس کو بلایا اور سختی سے ڈانٹا اس کو کہا کہ قبردار اگر آئندہ تم نے ایسا کوئی حرکت کی منشیات استعمال کرنے کی ایسی باتیں کی تو پھر تمہیں سزا بھی لے گی انہوں نے کہا نہیں یہ ایندہ غلطی نہیں کروں گا لیکن ایسے لوگ کہاں باز آتے ہیں اللہ بچائے تو بچ جائے ورنہ تو کوئی باز نہیں آتا وہ پھر اپنی اسی میں لگ گیا ان سارے اسلام کو دوبارہ شکایت بھی کی آپ نے دوبارہ سب کی وہ پھر لگ گیا آخر اس سارے اسلام نے حکم دیا کیونکہ اس کا راشن وغیرہ ہر چیز بند کر بند ہو گئے کئی دنوں کے بعد السلام پھر رات کو گشت پہ نکلے کہ دیکھوں کسی کو تقریب تو نہیں پوچھوں تو جب اس کے گھر کے قریب آئے دیکھا کہ بڑا چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور فریادیں بات کر رہا ہے حضرت علیہ السلام اس کی فریادوں کو آوازوں کو سن کے کھڑے ہوئے اور وہ رو رو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے رزق کسی اور کو دے دیا ہے یہ نشہ تو میں بھی میرا باپ دادا بھی یہی نشہ کرتے تھے لیکن ہمارا رسک تو کبھی بند نہیں ہوا تھا اب رسک بھی بند کر دیا گیا معلوم ہوتا ہے تو راستے کسی انسان کو بنا دیا ہے تو موشا نے سلام گھبرا ہے اوشا علیہ السلام آگے آئے تو دیکھا کہ ایک بچہ چیخ رہا ہے اور رو رہا ہے اور ماں چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بچہ چپ نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام نے واضح کر کے پوچھا بی بی کیا بات کیوں بچہ رہا اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکی ہوں لیکن میرے سینے میں دودھ نہیں بچہ دودھ مانگتا ہے اور کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا باہر کا دودھ بھی قبول نہیں کرتا اور میرے سینے میں دودھ نہیں آ رہا کئی دنوں سے موسیٰ علیہ اسلام آئے اور تو رقع نماز پڑی اور سجدے میں گر گئے میں کہا میرا مولا یہ صفت فتح رضا کی یا تیری ہی شان ہے کوئی بندہ کسی کا نہ ذکری بن سکتا روٹی تو میں پہنچا دوں سینے میں دودھ کون لائے گا اور اگر میں کسی گناکار کے گناہوں کو دیکھ کے غصے میں آ کے اس کا راشن بند دوں تو پھر کہاں جائے تو یہ تجھے ہی دیبا ہے تو ہی رزاق ہے اور باقی تو ہی رب العالمین ہے اور اللہ عبص الرض علیہ شاہ و اختر جس کا رزق بڑھا رہے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں اور کسی کا رزق گھٹا رہے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں بندہ سمجھدار تو اب اسلح معاشرہ کے لیے ہمیں کیا خلق کے میں صورت بات میں ہمیں کیا سبق ملا کہ جیسے تیرے رب کی رقوبیت عام ہے سب کے لیے ہیں تیری بھلائی بھی یہ نہ ہو کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو نہیں کابروں کے لیے بھی ہو یہودی ہے نصارہ ہیں کافر ہیں ہندو ہیں کوئی بھی ہے تیرا ہم ہے وہ ہے آج ورد ہو کیونکہ تم اس رابطوں کو ماننے والے ہو جو سب کا رب ہو ہاں ایک ہوتی ہے مبتیت ہی ایمانی محبت ایمانی وہ الگ ہے لیکن بہت ہی ابھی انسان جو ہے سب پر مہربانی کرنے لگا چاہے وہ ہمسایہ ہے چاہے وہ ہندو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقع آتا ہے کہ ان کے گھر کے کریم پہ بھی ایک نشہ باز رہتا تھا اور وہ رات کو جناب وہ بھنگ شنگ بوٹی شوٹی پی کے اور چھت پہ بیٹھ کے تو بڑے بڑے غزلیں اور کسیدیں اور شیر پڑا کرتا تھا اور کبھی کبھی غصے میں آ جا درگالیاں بھی دے سکتی تو وہ ایک شیر ہمیشہ پڑھتا تھا عربی میں کہ کاش کہ اس علاقے کے لوگوں نے میری قدر نہیں جانی اپنے ایک نوجوان کو ضائع کر دیا ہے اور کبھی کبھی غصے میں آگے امام صاحب کو بھی بڑی سخت سست باتیں کہتا کیونکہ بالکل تیران تھا ہم سین ایک دن امام صاحب رحمت اللہ علیہ صبح میں جب آئے پوچھا کہ بھائی وہ ہمارا ہمسایا تھا رات آواز نہیں آئی اس بیچارے کی پتا کریں ان نے کہا کہ اس کو تو پولیس والے پکڑ کے لے گئے کیوں پکڑ کے لے گیا انہوں نے کہا نشہ پیا کسی بندے کو مارا نشے کی حالت میں بے ہوش تھا عقل تو تھا نہیں کسی بندے کے لڑائی ہو گئی اس کو مارا اس کو چوڑ لگی اس نے شکایت کی پولیس والے آئے پکڑ کے لے گئے اچھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا ترس مؤخر کر دیا اور خود بنفس نف تھانے نفیس تشریف لے گئے پولیس والوں کے پاس انہوں نے دیکھا کہ وہاں وہاں پا امام اعظم رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی تھا ان کا کیا کام بھی تو سارے آخر حملے والے بھی مسلمان لوگ باغے آئے حضرت یہ کیا بات ہوگی میں بھی تم ہمارا ایک بندہ پکڑ کے لے انہوں نے کہا حضرت ایسی گستاخی ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کو کوئی بندہ پکڑ کے لے انہوں نے کہا تم فلا آدمی کو پکڑ کے لے انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کا وہ تو نشہ آدمی ہے وہ تو بڑا غلطگار آدمی ہے نشہ پی کے لوگوں کو مارتا ہے گالیاں دیتا ہے انہوں نے سنائے کہ وہ تو آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے انہیں پھر میں تم اس بات کو چھوڑ دو کہ وہ گالیاں دیتا ہے یا گالیاں نہیں دیتا میرا وہ ہم تو عرب کا ایک محاورہ ہے کہ الجاروچار ہم سایا ہوتا ہے جیسا تو وہ میرا ہم سایا ہے نجی تو شکل تو پہنچی ہے اس کے پکڑنے سے جی ہم بھی چھوڑ دیتے ہم نے چھوڑا تمام صاحب رحمت اللہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہا کہ بھائی تم راض کو کہتے ہو نا کہ مجھے ضائع تھی ہم نے تو تمہیں نہیں ضائع کیا ہم نے تو تمہارا خیال رکھا ہے ہم نے تو تمہیں رائے نہیں کیا نا بھائی ہم نے بھی تمہارا خیال رکھا ہے تمہاری خاطر حاضر ہوئے ہیں انہوں نے کہا امام صاحب خیال رکھا ہے تو پکا ہی رکھ لو آپ مجھے ہمیشہ غریب مدرسہ میں داخل کر دو ہم نے بھی نشہ چھوڑ دیا اگر امام میرے لیے چل کے آ سکتا ہے تو پھر مجھ سے بدنصیب کوئی ہوگا کہ آپ بھی میں کون بہتر لوں تو مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ بھائی وہ چاہے اچھا اپنے پاس غریبی لوگوں نے بھی پوچھا امام صاحب سے کہ حضرت آپ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ آپ اتنے بدنام آدمی کے لیے تھانے پہ چلے گئے پر وہ اللہ کے بندے کئی سال ہو گئے ہیں مدتوں سے مجھے رات کا جاگنا اور رات کی عبادت جو ہے وہ اسی بندے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے نفاذت کیسے فرمایا کہ جب وہ نشے میں آ کے گالیاں دیتا ہے اور غزلیں پڑھتا ہے اور شیر کہتا ہے تو مجھے اتحاد ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ وہ اپنے ایک بنگ کے نشے میں جاگ رہا ہے اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں سوئے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے تمہیں جاگتا ہوں تو میرے لیے تو ایک بہت بڑی ذریعہ ہے اسی لیے جیسا کہ امام احمد الحمل رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے وہ اکثر جو ہے اپنی نمازوں میں دعا فرمایا کرتے تھے رحم اللہ ابلحسم کہ اللہ ابلحسم رحمت کر اور ابل حسم جو ہے وہ علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا سب سے بڑا ڈاکو قاطم جاودل حاصم فاجر کچھ دنوں تک لوگ جب رہے ہیں جب امام صاحب کی دعا متبادل تیاری ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ وقت کے امام ہیں مقتدا ہیں اور آپ ایک ڈاکو کے لیے ہر نماز کے پاس جب بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب سی بات ہے کیوں میں دیکھو جی چلو ایک دفعہ آدمی نے دعا کر دی دو دفعہ کر دی لیکن مستقلن بشتقل لال اگر وہ کسی کے لیے دعا کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ جو خاص ہمدردی ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں مجھے واقعی ہمدردی ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر مجھے ظالم انہیں کوڑے برسائے تکلیفیں پہنچائیں اور مجھے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالیں اور جیل کی طرف لے گئے اور زندگی میں میں, میں نے اللہ معاف کرے کہ پولیس ہی دیکھی تھی دی, کبھی جیل نہیں دیکھی تھی دی, کبھی تکلیفیں برداشت نہیں کی تھی تو میں جب جیل کے دروازے پر جا رہا تھا اندر داخل ہونے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت جوان ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور آگے پیچھے پولیس اپنے اصلہ برتا ہیں لیکن وہ غرور سے اور دم کن سے بلکل چلتے ہوئے آ رہا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور اس کو پرواہ کوئی نہیں جب وہ میرے قریب آیا تو میں پیدرفا زندگی میں جیل جا رہا تھا تو میرے دباؤں تو بہ گا بھائی تو اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور کہتا ہے کہ انتا احمد ابن حمبل کہ یار وہ میں نے سنا تھا امام احمد حمبل تم ہو تو میں نے کہا ہاں میں ہوں تو اس نے کہا مار کے ہسا اور کہاں لگا واہ بھائی امام صاحب واہ دیکھو یار میں ڈاکو ہوں چوروں چوروں چور ہوں مال کے لیے عورتوں کے لیے ان کے عشق میں مبتلا ہو کے میں جرائم کرتا ہوں دیکھو کس پہ بردی سے میں جیل میں جا رہا ہوں تم اللہ رسول کے لیے جیل جاتے ہوئے کہاں پڑے ہو یار بڑے امام بندے ہو اور یار یہ دیکھو نا میں دنیا کے عشق میں کیسے جا رہا ہوں اور تم اللہ رسوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں پھر کام کیوں رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اس کلام نے مجھے پہاڑ پڑھ پہ دیا کہ پھر مجھے تکلیفیں تھیں نہیں لیکن پھر میں نے کبھی افنگ کی تو اس نے مجھے بہادری سکھائی تھی اس لیے میں اس کی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس پہ رحمت فرما دے کہ کچھ نہ صحیح لیکن جو سبق مجھے اس نے دیا وہ سبق تو مجھے آج تک کوئی موبائل بھی نہیں دے سکا اس نے پریکٹیکل طور پہ عملی طور پہ مجھے سمجھا دیا کہ دیکھو میں مجرم ہوں گے کتنی ضرورت کے ساتھ میں جا رہا ہوں اور جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں یعنی وہ تو الٹا نو باللہ اللہ سما نو زب پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں تو وہ بڑا اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں کہ بیڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور آواز پیدا ہو اور ہتھکڑیوں کو ہتھکڑی سے مارتے ہیں کہ آواز پیدا ہو کہتے ہیں کہ یہی تو مردوں کے زیور ہیں مردوں نے چوڑیاں تھوڑی پہننی ہوتی چوڑیاں پہننا تو عورت کا کام ہے مرد کا زیور تو یہ ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے تم بھی کوئی مرد ہو تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جو جب وہ رحم فرماتے ہیں تو اس کی رحمت بھی حد تو حساب ہے بارش جب برستی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف انبیاء یا اولیاء کے گھر میں برسے صدیق کے گھر میں برسے لیکن ابو جہل کے گھر میں نہ برسے نہیں اس کی رحمت سے سب پیدا ہو ٹھنڈی ہوایں چلتی ہیں تو یہ نہیں کہ صرف اس کے دوستوں کو لگے اور دشمن کو نہ لگے اس لیے ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ یہ ہو کہ مسلم ہے کافر ہے ہندو ہے یہودی ہے نسلانی ہے ہم اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں اس لیے فرمایا کہ دیکھو اگر تم گوشت تھوڑا ہے پانی تو بڑھا سکتے ہو شوربت زیادہ گردو ہوتا ہے کہ گھر میں جو تھوڑا سا پیالے میں شوربت ڈال کے بیچو کو کھا لے گا تو ہمیں یہ بھی سبق ضرورت ہے بات یہاں اور آگے جو سبق ہمیں ملا اسلام کہ الرحمن الرحیم مہربان اور نہایت رحمان اور یہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ تم بھی معاشرے پہ مہربانی کرنے والے بنو تم بھی معاشرے میں سدمت رحمت کا جذبہ پیدا کرو تم عذاب نہ بنو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف میں نو لا آن ولا بہاشن ولا بسی کہ مومن کی صفت ہی نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کو لعنت کرے اس پہ لعنت اس پہ لانا تو اس پہ لعنت اس پہ لعنت یہ مومن کی سفر نہیں ہوتی آپ حیران ہو گئے کہ برزا تالیا نہیں آپ نے نام سے سنا ہوگا نا تو وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ معاف کرے باہر تو اس نے ایک کتاب لکھی جب غصے میں آیا نا ہمارے علماء کے خلاف اچھا بڑے بڑے مرادرے ہوئے اب سیدھی بات ہے کہ جھوٹا تو جھوٹا ہوتا ہے نا حق حق ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے جب علماء نے اس کے تمام اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے مناظروں میں شکستیں دی مباہرے کی دعوتیں دی قدم قدم میں اس کا ساق کیا تو اس نے جناب ایک کمپلیٹ لکھا اور غصے میں آنے کے بعد اوپر تو لکھی ہمارے علماء کی پرست نام لکھے بس فلا فلا, فلا, فلا, فلا, فلا, فلا, فلا اور تمام وا جو اس کا تقابل کرتے تھے نا ان کے نام لکھے اور نام لکھنے کے بعد پھر اس نے نیچے شروع کیا لالت لالت ایک ہزار دفعہ کتاب میں لکھا ہے تو اس لیے ہمارے قادی صاحب فرمایا کرتے تھے قادی شانور ہوں وہ فرماتے تھے کہ مرزائنوں کا جو درود ہزارہ ہے نا ایک ہزار دفعہ پڑھنا ہے وہ لانت لانت لالت لانت, لانت, لانت یہ ہم کا دروید ہے یہ پڑھتے ہیں تو مومن کی تو صفت یہ ہے کہ لا لاٮٔے لانن مومن تو لانت کرنے والا بن نہیں سکتا مومن تو پکڑنے والا بن نہیں سکتا مومن تو اخلاق سے گری بات کرنے والا یہ جو صفت ہے ایمان نہیں ہے تو جس ساتھی نے ایک ہزار دفعہ لاس سیکھی وہ نبی کیسے بن گیا یہ تو مسلمان اور مومن بھی نہیں بن سکتا جے جی جائے گا بقا میں بوت بقاوے تو بہت بڑی بات ہوتی تو اس لیے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم اپنے اندر ایسی مہربانی اور ایسی شفقت پیدا کرے اسی لیے اور لمحہ لکھا ہے کہ اگر پورے دین اسلام کا خلاصہ نکالا جائے تو دو چیزوں میں نکلے گا علماء عرب کہتے ہیں کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عزمت الخالق کے اور بشبت عزم خل کہ اللہ کے عزمت دل میں پیدا ہو جائے اور اللہ کی مخلوق بے شفگت پیدا ہو جائے کسی کا نام اسلام کیا بنا دل میں اللہ کی عظمت ہے اب دیکھیں نا کہ اگر آج رات آپ کو بادشاہ کا خط ملے گورنر کا خط ملے پی ایم کا خط ملے تو آپ کو خوشی سے سی رات نیند نہیں آئے گی آپ کو ٹانواز کو کھول کے پڑھیں گے کیونکہ دل میں عزمت ہے یار بادشاہ نے مجھے خط لکھا یار ما... اچھا آپ کو بتائیں آج گورنر صاحب نے مجھے خط لکھا تھا لوگوں کے تو زمین سے یعنی وہ پر ایسے اوپر چلتے ہیں اللہ باب اور میں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا بگ گورنر صاحب کا خاتہ آیا ہے فلاں کا خاتا آیا ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے تو ایک آدمی میرے پاس ہے اچھا جی آپ کو وہ فلان صاحب آئے ہوئے تھے ان کا فون آیا سنا ہے جی کوئی ایسی جو کوئی بڑی بات نہیں ہوتا کیا ہے فون اگر جیسے کیا ہو جاتا اللہ کے بندے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں جب یہ کچھ نہیں تھے اس وقت ہمارے دوست تھے اگر اگر کچھ بن گیا تو کیا ہو گیا اور پھر ہمیں الحمد نہ ان کے اقتدار سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے بلکہ میری تو ایک پوری مرض ہے کہ میرا دوست اگر کوئی اقتدار کی کرسی بچے میں اس کو ملنا ہی چھوڑ دیتا اللہ کی رابطہ پھر میں اس پھر نہیں ملتا اور لوگ کہتے رہتے ہیں کہ مغی صاحب جب کسی کا اقتدار کا وقت ہوتا ہے فائدہ اٹھانے کا وقت ہوتا ہے یہی تو ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ اسے کوئی کام لیں اس وقت تو آپ اس کو ملتے ہیں کہ ابھی کیا کہیں طبیعت ہے اب انسان ہے میری کمزوری سمجھ لیں میری برائی سمجھ لیں میری کم عقلی سمجھ لیں میری جہالت سمجھ لیں یا وہ ہمارے نفسیاتی ایک تاثر ہوتا ہے نا جی کہ اپنا بلوچ قوم کی ایک جھوٹھی انا سمجھ لیں بس کچھ سمجھ رہے ہیں اس کو میری طبیعت نہیں مانتی کیا کر انگریز بڑا بد دشمن تو ہے لیکن ہے بڑا دادا اس نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس نے ہندوستان پہ حکومت کی تو اس نے ایک تجزیہ کی اس نے کہا کہ جے سندھ کے لوگ ہیں اس وقت ایک ملک تھا نہیں تو بعد میں چلو پاکستان بن گیا اور ورنہ تو ہندوستان تھا تو سندھ کے لوگ جو ہیں اس نے کہا ان کو تو ذرا سختی سے دبا کے رکھو یہ لالچ دو گے تو یہ جناب بیٹے بھی بن جائیں گے اور کام نکل جائے تو باپ بھی نہیں بنتے اور نے کہا ان کی مٹی میں خاصیت ہے اسی لیے الرط شاہ رحمتہ اللہ نے فرماتے سے دینا کہ اللہ نے مجھے وہ لان دیا تھا کہ اگر میں صداروں کو بھی قرآن سناتا تو زمین پہ اتر آتے اگر میں دریا کی موجوں کو قرآن سناتا تو ان کی روانی تھم جاتی لیکن اللہ نے مجھے پنجاب میں پیدا کیا ہے یہ ایسی مخلوق ہے کہ ڈنڈے والے کے آگے بھاگتی ہے اور دولت والے کے پیچھے بھاگتی ہے نے کہا میں کیا کروں اللہ نے مجھے پیدا ہی اس ملک میں کر دیا جاؤں گا تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ اسی طرح بعض قبائل پٹھان جو ہیں ان کو پیسے دو یہ ٹھیک رہیں گے ورنہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ پٹھان بچارے کی کمزوری پیسہ ہوتی ہے بڑا تحجت گزار ہو لیکن سمگلنگ کر رہے گا بڑا شبیدار ہو لیکن نشہ بیچے گا ماشاء اللہ بالکل جناب اتنی بڑی داڑھی مبارک بھی ہوگی سب کو جھوگی لیکن یہ ہے کہ پیسے کے معاملے میں لازم کمزور ہوگا یہ فطری بات ہے کمزوری آ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پٹانو کا مسئلہ ہو گیا پنجاب اور سندھ کا مسئلہ ہوگا انہوں کہا یہ بلوچ قوم جو ہے نا انہوں نے کہا ان کو صرف تم خان کہو بس نہ ان کو پیسہ دو نہ یہ دبانے سے دبیں گے نہ جھوکیں گے نہ کٹیں گے صرف ان کو کہو سردار صاحب خان صاحب خان صاحب <تصفيق> بس اسی پہ پہنچ رہے ہیں آپ کے ساتھ ان کو عزت دو جائے جھوٹھی دو یہ عزت کا پوکھا ہوتا ہے نہیں یہ دولت کا پوکھا ہے اور نہ یہ طاقت سے جھکے گا مر جائے گا کٹ جائے گا لیکن جھکے گا نہیں جھکنا نہیں جانتا کٹنا جانتا ہے لیکن ان کا علاج کیا ہے کہ جب آئیں کرسی پہ کھڑے ہو جاؤ ان کی گاڑی کا دروازہ کھولو خان صاحب کو بٹھاؤ کام ان کا بالکل نہ کھاؤ بس یہ خان پہ خوش رہے تو یہ کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں ہم کیا کریں مجھے بڑے میرے بڑے قریبی دوست ناراض ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بکی صاحب آپ کا فلاں احترام کرتے ہیں فلاں آپ کا احترام کرتے ہیں آپ آتے ہیں ہمارے کام نہیں کرتے آپ ہمارے آپ خود اپنا کام بھئی, اب بھئی کیا کروں میری مجبوری ہے کہ جب وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے پھر میرا زمین نہیں مانتا میں کیا کروں? حالانکہ وہ غریب کو خلص ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سمجھے گا کہ آپ دیکھیں میں جو کہ اقتدار کیوں کسی مکی صاحب سلام کرنے آئے ہیں تو میں یہ نہیں تبھی اپنی گوارہ کرتی اب کرے کیا آدمی میری بیوقوفی ہے میں خود مانتا ہوں بے حقوفی لیکن بہرحال ایک انا ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جھوٹھی تو ہوتی ہے نہ کہ وہ آپ دیکھے نا اپنے رسی کو کبھی دیکھیں جل جائے گی لیکن پل نہیں نکلے گا حالانکہ جل جائے گی ہو جلی ہوئی پڑی ہو لیکن پل اسی طرح پڑا ہوگا تو یہ کوئی قومی مجبوریاں ہوتی ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آدمی میں معاشرے کی اصلاح کیا ہوگی کہ تم انتہائی مہربان اور شفقت کرنے والے بن جاؤ جب تم شفقت والے بنو گے مہربان بنو گے معاشرہ ٹھیک ہوگا سختی سے کبھی معاشرہ ٹھیک نہیں آپ بچے پہ سختی کریں باقی نہیں آپ بیوی پہ سختی کریں باغی دیجیے آپ بھائیوں سے سختی کریں وہ باغی دی جائے لیکن آپ جب شفقت کریں گے بھی ہر مہربانی کریں گے کیونکہ آپ کی شفقت جو ہے یہ ان کو ٹھیک کر دے گی تو یہ بھی سبق جو ہے ہمیں کو اسی لیے ملتا ہے اور دیکھیں کہ یہ شفقت میں کہہ رہا نا کہ دین کا تقاضا کیا ہوا اللہ کی عظمت ہو مخلوق میں شفقت ہو اب اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو ہو سکتا ہے عزمت دل میں ہو اور آپ اللہ کا حکم نہ مانیں اس کا ماننا کہ اللہ کی عزمت آپ کے دل میں ابھی نہیں آئی آپ کے دل میں بادشاہ کی عظمت تو ہے گورنر کی تو ہے پرائم منسٹر کی تو ہے چیف منسٹر کی تو ہیں علاقے کے آئی جی کی تو ہیں ان کا تو جناب ایک ٹلیفون بھی آئے تو آپ رات کو بھاگتے چلے جائیں جوتا بھی نہیں پہنیں گے اگر اللہ کی عزمت ہو اور پانچ دفعہ بلائے حیا علسلہ حیا علسلہ حیا آدل فلا حیا آل فلا اور آپ نہ پھر کیسے ہوئی اس کا ماننا یہ ہے کہ ابھی آپ کے دل میں اللہ کی عزمت ہے اور اس شب کا کا کیا بانا ہے کہ شب کا درل کا بانا یہ ہے کہ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے آپ نے دیکھا کہ بھئی اسی لیے صحیح علیسوں میں آتا ہے کہ ایک عورت ہے خاحشہ برا لیکن وہ سفر میں جا رہی تھی پیاس نے اس کو تنگ کیا تو راستے میں کچا کنواں تھا جیسے آم کچے کنویں کھودے جاتے ہیں تو اس کچے کنویں پر آ کر اس نے دیکھا کہ ٹول نہیں پیاس بڑی شدید ہے اب پانی پینا ہے پھر جب آدمی کو تکلیف ہو تو پھر آدمی سوچتا ہے تو اس کو اور کچھ سمجھنا ہے اس نے کہا جب میرے پاس جو جوتے ہیں نا ان کو میں کسی طرح اپنے دوپٹے کو رسی بنا کے باندھوں ان میں چلو کچھ نہ کچھ تو پانی دو چار گھونڈ تو آ جائے گا نا جان بچانے کے لیے تو اس نے اس طرح سے پانی نکالا بل کل کوئی على سے ہی دیکھا کہ ایک کتا سڑپ رہا ہے کنویں کے کنارے پہ اس نے اپنے منہ میں نہ ڈالا اس نے کہا چلو میں تو بندہ ہوں نا پھر بھر لوں گی لیکن اس بیچارے جانور کے منہ میں ڈال دیں یہ تو مر رہا ہے اس نے فر اس کے منہ میں ڈالا کتا ہوش میں آ گیا اس نے اور پانی ڈالا اور پانی ڈالا کتا اٹھ کے بیٹھ گیا بچ گیا جان بچ گئی پھر اس نے خود پانی دیا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے کتا ہے کتا ہو لیکن میری مخلوق ہے کیا وہ ہم نے تم پر رحم کیا تمہارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عابدہ ناسکا زاہدہ بنی کہ اللہ باغ نے اس کو ایک برا مقام دیا اور عزمتی اور ودیتا ولایت کے مرتبے پہ پہنچ گئی صرف اللہ کی ایک مخلوق پر رحم کر دیا اسی لیے یہ صحیح حدیث میں حضور نے سرنا کہ میں نی رائی تو مجھے دکھلایا کہ کہ ایک عورت کو جہنم میں ڈالا گیا تو پوچھا میں نے کہ کیوں ڈالا گیا انہوں نے کہا کہ ایک بلی کو اس نے باندھ دیا تھا رسی سے نہ تو اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ بے چاری جائے چر پھر لے کھا پی لے پانی پی لے جان بچائے اور نہ یہ اس کو خود پانی دیتی تھی خوراک دیتی تھی وہ ترفتی ترستی بھر گئی اللہ نے اس بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال اگر جب آپ کے دلوں میں یہ بات میرے عزیز آ جائے تو پھر معاشرہ کیسے بگڑ سکتے آپ تو ہر کسی سے مہربانی کریں آپ تو ہر کسی سے شفقت کریں اسی لیے یہ عرب میں محاورہ ہے نا کہ ال انسان ہو کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے شریف انسان میں آپ احسان کا دے وہ کبھی نہیں بھولے گا اس لیے مسل مشہور ہے کہ جو برے ہوتے ہیں وہ بکرے بھی حضم کر جاتے ہیں اور شریف کو تو بوٹی بھی آتے ہیں کہ یار اس کے گھر سے میں نے ایک بوٹی کھائی تھی پانی پیا تھا نمک کھایا تو اس لیے انسان کو اللہ نے اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ تم احسان کرنا سیکھو مہر پانی کرنی سیکھو اور تمہارے دل میں اتنی شبکت آ جائے کہ اپنی چیزوں کو اپنی خواہشات کو دبا کے دوسرے پہ کرو اسی لیے حضرت با عزید گستاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک پلغ بخارا سے نوجوان آئے تو جتنی ان کے سامنے شرمندگی ہوئی اور کسی کے سامنے نہیں ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کیسے آئے انہوں نے کہا بس میں سفر میں تھا آپ کا نام سنا چند دن رہنے کے لیے آیا ان کا ٹھیک ہے بہت خود نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا حضرت بترائیں آپ لوگوں کا کیا حال ہے کیسے گزر بسر ہو رہی ہے تو فرماتے ہم نے کہا کہ بھئی اللہ تبارک و تو کا شکر ہے اللہ دے دیتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو صبر کرتے ہیں تو وہ ہنس پڑ تو حضرت بھائی جی فرماتے پوچھا بیٹا ہنستے کیوں نے کہا ہمارے علاقے میں جانوروں کا بھی یہی حال ہے جانور کو چارہ ڈال دو کھا لیتا ہے نہ تو کھڑا رہتا ہے بھاگ مل جاتا یہ کوئی بہادری والی بات تو نہیں یعنی کہ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہو اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے نہ کیا کرو سبر نہیں کرو گے تو کیا کر دو تو حضرت بھائی فرماتے میں نے پوچھا یار تمہارے علاقے کے پھر بزرگوں کا کیا حال ہے انہوں نے کہا مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں انہوں نے کہا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ یو سرونا الاسم ملو کا نبی خساب ہے کہ خود کو بھوک ہے خود کو تاج ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے جیسے حضرت جابر نے صحیح حدیث میں روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنو اپنے گھر آتے ہیں اور آ کے اپنے بیوی سے پوچھے ان تمہارے پاس کچھ ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے بہت جلدی اللہ کی نعمت ہے آٹا بھی ہے تھوڑا سا سارے گوشت بھی ہے بلکہ کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا چار کو یا پانچ کو تو حضرت الجاوت نے کہا اتنی عرض الجوا کی وجہ رسول اللہ میں نے آج حضور کے چہرے پہ اثر دیکھا ہے بھوک کا ایسا کرو کہ جا کے حضور کو دعوت دیا ہو لیکن بتلا دینا کہ حضور ہمارے گھر میں اتنا کھانا ہے کہ یا تو آپ چوتھے ہوں تین اور بلانے ساتھ یا چار اور بلانے اور آپ پانچویں ہوں اس سے زیادہ نہ وہ ہمارے گھر میں بڑی مہاد چیز ہے حضور کو دے نا اب یہ اس کی بات ہے جب حضور خندک کھود رہے ہیں بدینے کی عبادت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پہاڑ میں خندک کھودنے کا کام ہو رہا ہو تو آدمی کو کتنا برکوک ستاتی ہے جب گرمی ہو شدت ہو اور پہاڑ کھودنا ہو اور وہ بھی ہاتھ کے کودالوں سے کوئی ٹریکٹر تو نہیں دیکھو مشینیں تو نہیں دیکھو پرسر تو نہیں لگائے ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور جب حضور نے سنا جابر میں صاحب سب چھوڑتا ہوں چلو حضرت جافر کی دعوت وہ تو جناب سینکڑوں آ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں تو بڑا حیران پریشان کہ اب حضور نے سب کو بلا دیا ہے تو کھانا کیسے پورا ہو میں بڑا پریشان دوڑا دوڑا گھر آیا بیوی نے دیکھا کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں میں نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا حضور تو سارے صحابہ کو لا رہے ہیں اس نے کہا تم نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا میں نے کہا میں نے بتایا میں نے کہا پھر اللہ جانے اللہ کا نبی جانے ہم کیا کریں اب ہمارے پاس ابھی کیا ہے ہمارا کام تھا بتاتے نا لیکن حضور نے اتنی شدتیں یوں کے باوجود اکیلا کھانا کپور نہیں فرمایا فرمایا نہیں کھائیں گے تو سب کھائیں گے تو کوئی نہیں کھائیں. حضور صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم دشیف لیا. یہ الگ بات ہے کہ حضور کا موجودہ تھا شان نکوبت تھی کہ سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھانا پورا ہے کھانا موجود وہ تو موج الرسول ہے لیکن حضرت جب دعوت دی ہے اس وقت تو آپ کو پتا ہے نا کہ پانچ آدمیوں کو کھانا اسی لیے سیدنا ابھی حریرہ رضی اللہ تو عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن شدت بھوک سے اور پھاقے سے یہ عالم ہو گیا کہ میں بیٹھ نہیں سکتا کہتے ہیں کہ حضرت بر روی ابی بکر حضرت ابو بکر گزرے تو اب میرا ضمیر جو ہے وہ یہ بھی گوارہ نہیں کرتا تھا کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے بھوکھ ہے مجھے گھر لے جائیں کھانا کھلائیں تو کہتے ہیں کہ میں نے بہانہ کیا حضرت ابو بکر سے آ کے میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے پر پوچھو بھئی کیا مسئلہ ہے مسئلہ پوچھا جواب دیا چلے گا حضرت بھی ابھی بھی ہو رہا فرما دیں کہ میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ میری حالت کو دیکھ کے سمجھ جائے گی کہ بے چارا ہے پریشان ہے گھر لے جائیں گے کچھ کھلا دیں گے لیکن اندر نہیں سمجھا میرا مسئلہ حضرت نے گزرے وہ بھی چلے گئے حضور پاک گزرے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا میں ہاتھ نے مسرے کا مجھے آ جاؤ میرے ساتھ حضور مجھے اپنے گھر میں دیکھا گئے وہاں ایک پیالہ مبارک تھا جس میں دودھ رکھا تھا حضور نے دیکھا کہ وہ پیالہ موجود ہے دودھ موجود ہے پر میں ابو ایسا تو کیا صاف صوفہ جو ہے نا مسجد چیت میں رہنے والے غریب صاحب سب کو بلا کے لے آؤں اب اللہ کے نبی کا حکم ہے میں, میں کیسے انکار کر سکتا ہوں اور صاب صوبہ جو ہے کبھی ستر ہوتے تھے کبھی اسی ہوتے تھے کبھی ساٹھ ہوتے تھے اس کے درمیان میں عدد ہوتا تھا کہتے ہیں میں سب کو بلا کے نہیں آیا تو حضور پاک نے وہ پیالہ دودھ والا مجھے پکڑا دیا فرمایا کہ ابو زیادہ دائیں ہاتھ سے نہ شروع کرو اب ابو فرماتے ہیں کہ جب وہ ساب منہ کو لگاتے نا تو میں دیکھتا کہ دودھ پڑا تھا اب میرا کیا بنے گا بھئی میرا تو مسئلہ رہ گیا نا اب وہ جناب پی رہا ہے اور پی رہا ہے اور اس کے بعد دوسرا پھر دوسرا پھر تیسرا سارے اصاب سوکھا پی گئے اب حضور نے فرمایا کہ ابا ہریرا تو سب سے پہلا حضور نے سبق دیا کہ آپ نے تو دودھ پی لیا پھر اکیلا ابو ہوا کو ریوی نے دیا میں سب کو لیا ہو سب کو لانے کے بعد بھی فرمایا میں پہلے دوسروں کو پلاؤ پھر خود پی پینا یہ اسلام کی تعلیمات لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے آج ہم نے اپنے اعمال میں اخلاق میں وہ بلندی وہ کردار وہ بادشی ختم کر دی ہے حضرت شاہی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ لوگ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی جلسے میں گئے پرانے دور کی بات تھی اس دور میں گلیاں ہوتی تھی نا شہروں کی مکانات کی تو گلوں میں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی تھیں جسے گند بہا دیا جاتا تھا اور صبح دار جو ہیں وہ آتے تھے صفائی کے لیے مشکلہ لٹکائے ہوئے پانی ڈالتے گئے اور جناب وہ جھاڑو مارتے گئے اور صاف کرتے گئے یہ فرش سسٹم تو ہوتے بھی تھے یہ سیوریج جو ہے یہ تو ہوتا نہیں تھا تو عدر جو باہر ہاتھ دھونے کے لیے نکلے ناشتہ آیا ہوا تھا دیکھا کہ وہ ایک جمعار بے چارہ جسے عام لوگ بنگی بھی کہتے تو وہ جھاڑو مار رہا ہے اور صفائی کر رہا ہے تو آپ نے بلایا اس کو ادھر آؤ جھاڑو پھینک دو جھاڑو پھینک دیا کہا بھیا ادھر آؤ اور شاہ جی نے روٹا پکڑا ہاتھوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ میں جمعدار ہوں اور پھر میں مسلمان تھی میں تو ہوں انہوں نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو تم یہودی ہو تم کافر ہو بندے ہو انسان ہو نے کہا حضرت کمال کر رہے ہیں مہربانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا بس میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ ہو جی ہاتھ دلا رہے ہیں صابن دے رہے ہیں وہ صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں جی پانی جا رہے ہیں امیر شہریت خبیب اے پاک جس کو اللہ نے زبان جادو دیا تھا ان نمین البیا نسلن جو ہے نا اس کا نمونہ کا تھا اللہ کا بخار کتنے بھی میں اور بمبئی میں اور جناب لاہور میں اور پانچ پانچ دس دس لاکھ کا مجمع ہے اور شادی نے شاہ کے بعد تقریب شروع کی نا صبح کی ادان ہوگی لوگوں کو پتہ نہیں کہ کتنا وقت گزر گیا ہے کبھی ہنسا رہا ہے کبھی رلا رہا ہے کبھی ان کو لطیفے سنا رہا ہے اور کبھی جب شاہ جی اپنے ترنگ میں آگے اربی لہن قرآن ہیں دنیا تڑپ رہی ہے تو عجیب اللہ نے ان کو خطابت دی تھی آپ کے نام فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ اُلا اندر دے آئے کہاں بیٹھو بھائی میرے ساتھ ناشتہ کروں اب وہ غریب بیچارہ حضرت کبھی وہ اس تصور ہی نہیں کر سکتا نا کہ آپ مسلمان اس کو کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھائے گا چل جائے گا اتنا بڑا آدمی جس کے پیچھے دو دو لاکھ کا مچمن چلتا ہو بیٹھو بہت شاہی بڑے آرام سے اس کو کبھی پراٹھا دیتے ہیں کبھی اچار اس کے آگے رکھتے ہیں کبھی جناب اس کے آگے میٹھا رکھتے ہیں کبھی اس کے لیے چائے بنا رہے ہیں اس کو پلا رہے ہیں انڈے دے رہے ہیں اور میرا بھائی اور میرا بھائی اور میرا بھائی آرام سے کھاؤ یار بے تک کلو سے کھاؤ بھائی ڈٹ کے کھاؤ بھائی اور بڑے ہانسی خیر کو پرواہ نہیں اچھا کچھ لوگ ناگ بھون چڑھا رہے ہیں یار یہ کیا یہ سید ہے آلِ رسول ہے اتنا بڑا آدمی بگی کو داد بٹا میں اچھی طرح کھا لیا ناشتہ کر لیا بھائی اچھا جاؤ اب تم اپنا کام کروا لیں گے جب دوسرے دن جلسہ ختم ہو گیا شاہ جی ٹانگے میں بیٹھے سڑک پہ آئے لوگ الوداع کر رہے ہیں مل رہے ہیں جانے کے لیے تو وہ بندہ کھڑا ہے کنارے کے ساتھ جب ذرا موقع ملا تو وہ آگے آیا اس نے کہا کہ شاہ جی مجھے اسلام سمجھ آ گیا ہے میں بیوی بچے بھی, بھی لایا ہوں کل پڑھا دیں ہر بات لاکھ تقریریں کرو کسی جی کو اس طرح اسلام سمجھ آتا انہیں کہ حضرت مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اسلام سچا چلے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبق دیتے ہیں کیونکہ سورت کے فاتح میں ہمیں سارے سبق ملتے ہیں کہ ہمارے اندر شب کا طرل پیدا ہو جائے اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جائے اور اسی بھی علماء کہتے ہیں کہ بھائی گناہ سے نفرت کرو گناہ گار سے نفرت نہ کرو ایک آدمی گناہ ہے تو کیا ہے بندہ ہے انسان ہے ہاں گناہ بری چیز ہے لیکن گناہ جو ہے وہ تو بیمار ہے مریض ہے تمہاری ہمدردی کا تمہاری شبکتوں کا محتاج ہے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے آپ اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کراتے ہیں علاج کراتے ہیں یہ بھی جائیں گے تو بیمار ہے اس لیے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ اصلاح معاشرہ کیسے آگے فرماتے ہیں مالک یوم الدین یوم <تصوت> الدین کا کیا مانا یوم الجھا کہ اللہ تبارک و دالا کیا مت میں بدلا دیں گے اور اتنا آتن ہوگا اتنا انصاف ہوگا کسی <دَرَّدٍ> کے سوے کے برابر بھی ضروری ہو اللہ ظلم سے پاک تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر میرے ماننے والے ہو عدل سیکھو کسی پہ ظلم نہ کرو اگر ہم نے تمہیں جج بنایا ہے تو صحیح فیصلہ کرو ہم نے تمہیں حکم بنایا ہے صحیح فیصلہ کرو ہم نے تمہیں عالم بنایا مولوی بنایا صحیح فیصلہ کرو کیونکہ مالک یوم الدین کی دربار میں تم نے جانا ہے اور اللہ کی شدت عادل ہے کہ عدل ہوا تم بھی عادل کرو انصاف آگے اس کے بعد ہمیں سبق ملتا ہے کہ نعبد و نستعین ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تیرے ہی بندے ہیں تو ہی ماں حقیقی ہے ہم تیرے ہی بندے ہیں ہم آج ہیں تیرے بندے تو اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی بندگی کا اعتراف کرو اپنی آزادی کا اعتراف کرو اپنی دباجوں کا اعتراف کرو جب لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ تم بھی بندے ہو وہ بھی بندہ ہے بس جب یہ توازو آئے گی تو اس لاہے معاشرہ خود بخود ہو جائے گا اب یہ ہے کہ تیرے تو کتے بھی کیک کھاتے ہوں اور ہمسائے کے بچے بوکھے سوتے ہو تیرے کتوں کو بھی دودھ ملتا ہو ہمسائے کے بچے کو ٹھنڈا پانی بھی نہ ملتا ہو تیرے کتوں کو شبوں سے نہلایا جاتا ہو اور سات کے غریب کی بیٹی کو کپڑے دھونے کے لیے صابن بھی نہ ملتا ہو تو پھر اصلاح معاشرہ کیسے ہو اصلاح معاشرہ تو تب ہوگی جب تم میں ادب آئے گا انصاف آئے گا شبکت آئے گی جب تم میں دوازوں آئے گی تم اپنے آپ کو بندہ سمجھو گے کہ اللہ میں تو بندہ ہوں تو تیرا عاجد ہوں تو صحیح ہوں میں تو کمزور ہوں تو میرا ماقو ہے میں تیرا عابد ہوں تو میرا مسجود ہے میں تیرا ساجد ہوں تو میرا خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں تو میرا مالک ہے میں تیرا مملوک ہوں تو جب یہ توازو پیدا ہوگی تو کسی نے معاشرے کے اندر سلا آئے گی فساد نہیں آئے گا بگاڑ نہیں آئے گا کہ جب ہر بندے میں توازو ہے اور اس کے بعد سرما دیا کا ناگودیا کا نستعین کیا مانا تجھے جی ہی سے مدد مانگتے ہیں بولا نے فرمایا کہ اسی پہ کنات کر کہ بس ہم تو تجھی سے مدد مانگتے ہیں نبے کا نقصان کا مالک میرا بولا صرف تیری ذات ہے ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے ہیں. آپ یا یقین کریں گے دنیا میں بھی دیکھ لیں ایک آدمی ہونا اس کا تعلق ہو آپ سے اور وہ آپ کے سوا کسی کو نہ مانتا آپ خود خیال رکھیں گے یار یہ بندہ اور کسی کو تو کہتا تو جب آپ اللہ کے سوا کسی خیر کے آگے سردی جھکائیں گے تو عالم مزاج سدور جو ہیں وہ تیرا خیال دے رہے اسی لیے اس کا مانا ہوتا ہے کہ ہمیں کناعت کا سبق ملتا ہے وہ کناعت سوال میں ہو وہ کناعت مال میں ہو اس لیے محاورات میں آتا ہے کہ سب سے بڑا امیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر کناعت ہو جو آدمی تباہ کرنے والا ہو تو ساری زندگی فقیر ہے آج کچھ مانگے گا کل کچھ مانگے گا مانگنے والے کو مانگنے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا وہ ایک بڑی ہے جو حکایت یعنی حکایت کیسے کہہ سکتے ہیں وہ لطیفہ تو نہیں بلکہ قصیفہ ہے کہ ایک فقیر تھا یہ جو مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں یہ راستے میں خیمے شہمے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور صرف مانگتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں خانہ بدوش ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اور کام ان کا صرف یہی مانگنا ہو تو اس فقیر کی بیوی کو اللہ معاف کرے کچھ بری عادتیں پڑ گئیں تو ایک دن اس نے اپنی بیوی کو بڑا سمجھایا اس نے کہا کہ دیکھ آخر کچھ ہو جائے ہم فقیر ہیں لیکن غیرت بھی تو بھی چیز ہوتی ہے نا بندے کی مجھے تیری شکایت ملی ہے تم پٹری سے اتر گئی ہو اور تم فلاں بندے کے ساتھ بھی بات کرتی ہو فلاں سے بھی کرتی ہو فلاں سے بھی کرتی ہو اور میں کافی دنوں سے تمہارے کریکٹر پہ نظر رکھ رہا ہوں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہٹ گئی ہو راستے سے ایسی بات نہ کرو تم برائی چھوڑ دو تم میری بیوی بی ہو اب غریب ہے اللہ نے غریب بنایا فقیر ہے اللہ نے فکیر بنایا جب اس کو پیار سے بیٹھ کے نصیحت کی تو بیوی بڑی بی بی بی سمجھدار تھی اس کی اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو آج پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. اس نے کہا کیا فیصلہ کرتے اس نے کہا تم بھی مانگنا چھوڑ دو میں گناہ کرنا چھوڑ دیتی بس آج فیصلہ بی مانگنا تم چھوڑ دو کیوں بجل نے لکھا ہے مزدوری کر کے کھانا میں بھی مزدوری کروں گی تم بھی مزدوری کر مجھے سلائی کا کام آتا ہے مجھے کڑھائی کا کام آتا ہے مجھے فلاں کام آتا ہے فلاں کام آتا ہے, کام آتا ہے. کیا تم دو ہی تو بندے ہیں نا حال ہے نا اولاد ہے نا قصہ ہے نا کھانی ایک میاں ایک بیوی دو بندوں کا پیٹ بھرتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم بیک مانگ بانگ بانگ بھانگ کے کریں تو تم فیصلہ کرو تم بیک چھوڑ دو میں گوڈا چھوڑ دیتی اس نے کہا چلو جی فیصلہ ہو تو میں بھی نہیں مانگوں کہ آج کے بعد میں بھی گناہ نہیں کروں وہ دن آج ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزرے چوتھے دن اس نے وہ گودڑی اٹھائی اپنے گندے پہ ڈالی اور بیوی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے کر کا میں تمہیں اپنے پرانے دندے پہ جا رہا ہوں اب تمہاری مرضی گناہ کر نہ کر میں پیخ مانگنا نہیں چھوڑ سکتا اور نے کہا بہت جب تم یہ عادت نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو پیک مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ زندگی پر مانگتے رہیں زندگی ان کی ساری مانگتے ہی گزرتے ہیں اور جن کو اپنے اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا مولا ہی مجھے دے گا تھوڑا ہے تو الحمدللہ اور زیادہ ہے تو الحمدللہ للہ خود پہ کٹنے بیمار رکھنی اور باریکلی فیمہ آتے دینی بخل فال ابلغبت ان کا خیر ان کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی تو ایک ہی سے مدد مانگنی ہے اسی بھی ہماری قدار اب اس کے بعد یہ ہے کہ عہدی رسوات المستفیل کیا مانا علم و حکمت سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے علم و حکمت ہوگی تو سیدھا راستہ ملے گا اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو صحیح راستہ کیسے ملے گا صحیح راستہ تب نہیں لے گا جب صحیح علم ہوگا اور اس کی کامیابی تب ہوگی جب حکمت ہوگی اس علماء فرماتے ہیں کہ علم جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں ایک دنیاوی علم ہے ایک دینی علم ہے دنیاوی علم سے تو تن بنتا ہے جان بنتی ہے پیٹ بھرتا ہے لیکن دین والے علم سے روح کو ترقی ملتی ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے اور جنت ملتی ہے ایک الو میں تین ہے ایک الوحے دنیا اچھا جب دین مل گیا دنیا تو خود کو خود دعوے اس کے پیچھے آئے گی لیکن اگر ہم نے دین چھوڑ دیا دنیا کے لیے تو نوز ملا وہ دنیا بھی چھوڑ دے گی دنیا بھی نہیں ملے گی اس لیے ہمیں یہ حکم ملا کہ علم و حکمت حاصل کر اچھا علم بھی کیسا ہو علم ان لوگوں کا ہو جو اچھے لوگ تھے خیر والے لوگ تھے ان کا نہ ہو جو گم راہ تھے اور جو گم کرتا رہا تھے اس لیے آ کہ سراط المستقیمہ سراط الدینہ انہمتا دیں گے غیر علم وہ نہ جن میں دیراغب ہے وہ نہ جو بہت گم کرتا رہا ہے اگر ہم ان کے راہ پہ جمیں گے تو ہمیں کام ہی گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت فاتحہ کے اندر ہمیں سات اخلاق سکھلائے اور ان سات اخلاق کو اگر ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں تو پورے معاشرے میں صلاحی صلاح ہو جائے تمام فساد ختم ہو جائے تمام بگاڑ ختم ہو جائیں اور تمام دنیا کی برائیاں جو ہیں یاد رکھیں کہ وہ اصلاح جب بھی ہوگی اسی لیے قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ مثلا ایک بندے کے ساتھ دشمنی اللہ تو بار مطالعہ باقاعدہ قرآن میں فَمَنْ أَعْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَصْتَرِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِنْفَعَ بِالَّذِي هِيَ أَعْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ انحلی الحبی وما لکا الدین سبرو عظیم اللہ و علی اللہ فرمایا ہے کہ میرے بندے کہ اچھائی اور برائی پرابندی ہو سکتے اگر تمہیں کوئی اچھائی کے بجائے برائی پہنچے تو اچھائی سے بدلا دا فرما اور جب تو برائی کا بدلا تو شر کا بدلا خیر سے دے گا گالی کا بدلا دعا سے دے گا تو تیرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بھی تیرا دوست بن جائے گا لیکن اللہ فرما ہیں ایسا کرنا ہے بڑا مشکل ببا یو الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا ومایو إِلَّا ز حدیم لیکن اس صبر کو برائی کو بھلائی سے روکنا گالی کے بدلے میں دعائیں دینا پتھروں کے بدلے میں پھول برسانا یہ ہر کسی کا کام نہیں یہ بڑے نصیب والے لوگوں کو یہ بات ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ اخلاق سکھلائے ہیں کہ ہم ہر وقت جب صورت فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی ساری سدوں پہ غور کریں اللہ کے قبالات الہیہ پہ غور کریں اللہ کی صفت پہ غور کریں اس کے محمود ہونے پہ غور کریں اس کی ربوبیت عامہ پہ غور کریں اس کے عدل ونصاف پہ غور کریں اس کے معبود ہونے پہ غور کریں اس کے نافع بار ہونے پہ غور کریں اس کے ہدایت دینے والا توفیق ہدایت دینے والا صرحت مستقیم پہ چلانے والا تو جب ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف ہماری اس نہیں ہوگی بلکہ عالم کی اصلاح ہوگی کیونکہ حضور عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرب کے لیے کسی قوم کے لیے کسی فصی کے لیے نہیں بھیجے